aarvat islaa nikhi ho usare jahan mein mat jaa hey do tera shukr maala diya magni mahaa tera shukr بیتی بیتی اسلامی بھائیوں اور مدنی چر کے ناظرین آج بات کرتے ہیں آپ کی ہماری ہم سب کی دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے جس کا پیغام آج دنیا کے کبو بیش دو سو کے قریب ممالک میں پہنچ چکا ہے جو الحمدللہ للہ سو سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اس کے بانی امیر اہل سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری وہ مردِ کلندر ہیں جنہوں نے اس جذبے کے ساتھ اس تحریک کو شروع کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اس اخلاص کی بدولت دعوت اسلامی کو اس مختصر سے عرصے میں جو ترقی دی ہے وہ آج سبھی دیکھ رہے ہیں لا الہ, لا الہ, الا اللہ, الہ, محمد اللہ, اللہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی ہوئے میٹھی مٹھے اسلامی بھائی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کتنے سارے شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کتنے پیارے انداز میں کر رہی ہے میرے بھی اسلامی بھائیوں اب بات کرتے ہیں علماء کی دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے کیا شاندار خدمت سر انجام دے رہی ہے دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعات المدینہ جس میں عالم بنانے والا کورس یعنی درس نظامی کروایا جاتا ہے اس وقت تک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ملا کے کم و بیش پانچ سو جامعات ہیں اور جس میں بتیس ہزار سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں الحمدللہ یہ جامعات نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ یو کے شہر بریڈ فورڈ میں برمنگم میں اسی طرح دعوت اسلامی کے یہ جامعات بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہنس برگ کینیا کے شہر بمباسا موزمبیک کے شہر ماپوتو اور موریشس میں موجود ہیں اور یہ سفر مزید آگے کی طرف رواں دوا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن پاک کی ترویج و اشاع دعوت اسلامی کے اولین کاموں میں سے ایک کام الحمد فیضان قرآن کو گھر گھر پہنچانے کا انتظام کمال انداز میں آپ کی دعوت اسلامی نے کیا ہے آپ کو جان کر حیرت بھی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک کم و بیش سو کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہیں جن میں مدری منع اور مدری منیا قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس میں کتنے مدنی منع اور مدنی منیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ للہ ایک لاکھ بائیس ہزار کے قریب مدنی منع مدنی منیا ہمارے مدرسوں میں قرآن پاک حد و ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور اب تک اس کی کارکردگی کیا ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے آپ کی دعوت اسلامی کے ان مدارس سے اب تک سکسٹی نائن انتر ہزار کے قریب حفاظ کرام فارغ ہو چکے ہیں اور الحمد ایک لاکھ پچانوے ہزار کے قریب ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے مدارس المزیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں بات کرتے ہیں اللہ کے گھر کی یعنی مساجد کی تعمیرات کی سبحان اللہ آپ کی دعوت اسلامی مساجد کی تعمیر میں کس طرح اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے وہ حیرت انگیز بھی ہیں جی ہاں پہلے تو حدیث سے پاک سن لیجئے میرے آکا مدیرے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ مساجد کی تعمیرات میں دعوت اسلامی کی کیا خدمات ہیں سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور آپ کی دعوت اسلامی سال میں پانچ سو سے زیادہ مساجد بناتی ہے یعنی اوسطن روزانہ ایک سے زیادہ مسجد آپ کی دعوت اسلامی تعمیر دنیا بھر میں کر رہی ہے اگر آپ بھی جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی دعوت اسلامی سے رابطہ کیجیے مٹی مٹ اسلامی بھائیوں مدرسۃ المدینہ اور جامعت المدینہ کے بارے میں تو بات ہوئی مگر انہی سروسز کو دعوت اسلامی نے نئی جدت کے ساتھ دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ دنیا بھر کے آشکان رسول تک پہنچانے کا انتظام بھی بڑا خوب کیا ہے آپ کی دعوت اسلامی نے ایک اور شعبہ قائم کیا جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن جی ہاں مٹی مٹ اسلامی بھائیوں اگر آپ دنیا میں کہیں اور بھی ہیں اور اگر آپ کے قریب مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ نہیں تو آپ آن لائن قرآن پاک پڑھ بھی سکتے ہیں درس نظامی تک کر سکتے ہیں اور فرد علم حاصل سکتے ہیں ان مدارس کی کارکردگی کچھ یوں ہے کہ اب تک 15 برانچز بن چکی ہیں اور ان 15 شاخوں کے ذریعے 86 ملکوں میں 86 کنٹریز میں قران پاک کے فیضان کو عام کیا جا رہا ہے ساڑھے 5000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قران پاک درسی نظامی اور علوم دینیہ ہماری آن, آن لائن سروسز کے ذریعے پڑھ رہے ہیں بیچ بیچ اسلامی بھائیوں درسی نظامی کی بھی بات ہو گئی قرآن پاک حزب الاضطرار کی بھی بات ہو گئی مگر ایک شعبے کی فرمائش بہت عرصے سے جاری تھی کہ دعوت اسلامی اپنا کوئی اسکول سسٹم بنائے جس میں علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جائیں الحمدللہ اس جیپ کو بھی اس فرق کو بھی دعوت اسلامی نے کس طرح کور کیا کہ آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے اکتالیس کے قریب دار المدینہ کھل چکے ہیں سینتیس پاکستان میں اور چار جو ہیں وہ بیرون ملک میں بھی بن چکے ہیں جس میں ہندوستان ی طرح یو کے اندر امریکہ کے اندر اور سری لنکا کے اندر دعوت اسلامی نے اپنے دارالمدینہ بنائے ہیں جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی ایک حسین انتظار کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں میٹھے میٹھے <بیتے> اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا اس پرفتن دور میں اس امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ مدنی چینل جی ہاں آپ کا مدنی چینل دنیا بھر کی سات سیٹلائٹ پر آل اوور دا ساری دنیا میں کم دیکھا جاتا ہے اور اب تو مدنی چینل اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ اور انگلش زبان میں بھی اپنی الگ نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ تینوں نشریات مدنی چینل کی ایپلیکیشن پر اپنے موبائل فون پر آپ جب چاہیں اسے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں مدنی چینل تو کیا آیا ہے گویا یا دنیا بھر میں ایک مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہے یہ وہ سو فیصد اسلامی مدنی چینل ہے جس کا ایک ایک منٹ الحمد نیکیوں بھرا ہے دیکھتے جائیے علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے جائیے کاجران بزنس کمیونٹی ہر ملک میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے آپ کی دعوت اسلامی نے مجلس تاجران کے تحت ان تاجران اسلامی بھائیوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کا شاندار اہتمام کیا ان کی مارکیٹس کے اندر ایسوسنس کے دفاتر کے اندر سٹاک ایکسچینج ہوں یا چیمبر آف کامرس ہوں مبلگین وہاں بھی جا کر انہیں حلال کمائی کے فضائل بتاتے ہیں شرعی مسائل بتا کر انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں بٹی اسلامی بھائیوں معاشرے کا وہ طبقہ جس کو لوگ نہیں پوچھتے عموماً گھر والے بھی ان سے اس محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے میری مراد گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس شعبے کو بھی تشنا نہیں چھوڑا آپ کی دعوت اسلامی کے مبلگین باقاعدہ کورسز کر کے اشاروں کی زبان سیکھ کر ان غمگین مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں انہیں سنتیں سکھاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اور انہیں بھی دین کی طرف لاتے ہیں آئیے کچھ جھلکیاں اس شعبے میں دعوت اسلامی کی کابشوں کی دیکھیے بی اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے کہ اس کو چند الفاظ میں اور چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا دعوت اسلامی کو دور سے نہ دیکھیں دعوت اسلامی میں آ کر اپنی دعوت اسلامی کے بارے میں جانیے الحمد یہ کاروان یہ نیکیوں بھرا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ بھی اس کا حصہ بن جائیے آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کی کاوشوں کو علماء نے دیکھا کیا علما کیا سیاست کیا شخصیات کیا تاجران کیا کھلاڑی اور کیا شوبیس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جب وہ مدنی ماحول کے قریب آئے تو ان کے کیا تاثرات رہے آئیے سنتے ہیں ہم کو اے توار سننے نحن سعداء جدا برؤيه فضيله الشيخ وهؤلاء الاخوه المباركين ان شاء الله هذه الامه لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء حقيقة نحن عرفنا الشيخ عن طريق القناة قناة المدني وأحببناه وتأثرنا به كثيرا فريد الشيخ لياس إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساحة انا اکر اسما شیشینہ اطلف اکتیب اطلان وہ سب سے پہلے سننا تو اپنے اوپر نافیز کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں اللہ